اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیفان الرجیم من اندھیه ونفقه ونفقه آیت نمبر اکسا صورا سفا دوسرا وَإِن تُتِعْ أَبْقَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ان تو تر اکترا منفی اور, اور اگر تو ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں ان میں سے اکثر کا کہا مانے جو بلو کا انصبیلّہ تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گے اینتبی ڈھون النا وہ گمان کے سوا اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے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 محض کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کا اتباع اہل زمین کی پیروی نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ راہ راست سے ہٹ جائیں گے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے یہ کفار جو کثیر تعداد میں ہیں اس جھوٹے گمان میں مبتلا ہیں کہ ان کے آبا و حق پر تھے اس لیے وہ ان کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں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 لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں علم سے خالی ہیں جاہلوں کی اکثریت ہوتی ہے اور فرمایا وقل یہ سورہ سبا میں کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں مطلب اکثر بندے نہ ہوتے ہیں تو اکثریت کی اللہ نے مذمتی کی ہے فرمایا آمَنُوا نہ آ مانوں وہ امین الصالحاتی وقلیل <هُم> وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے اور وہ مَّا <هُم> وہ ہیں بہت تھوڑے ایمان لانے والے نیک نیکمال کرنے والے بہت کم ہیں مطلب کافر بے ایمان اور فاصل فاجر زیادہ ہوتے ہیں. اب ایک طرف اللہ کا حکم ہو جس کی پکی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 اب جمہوریت وہ سود کو حرام نہیں سمجھتی کہتے ہیں اگر ہم سود کو ملک میں حرام اور ناجائز قرار دے دیں سود میں پابندی لگا دیں سارے بھوکے مر جائیں گے کہا چور کا ہاتھ کاٹو تو وردی والا صدر کہتا تھا اپنے ملک کے سارے نوجوانوں کو ٹنڈا کر دیں مطلب وہ سمجھا ساری ہی چور ہیں یعنی یہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا اور خصوصاً اس وقت جب اکثریت ہو ہی فاسق فاجر لوگوں کی ہاں جب اہل ایمان کی اکثریت ہو اسحاب وا اساب تقوا کی اکثریت اس میں خیر ہوتی ہے وہ تو ایک بھی ہو تو خیر سے خالی نہیں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 اہل ایمان اہل تخوا کی اکثریت کو اگر آپ معتبر سمجھے تو یہ بہت اعلیٰ اکثریت ہے اس میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ان کا ہوا بل انصبیلی ہی یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے وہ ہوا علم و اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جاگتا ہے یعنی اللہ کا فیصلہ ہی معتبر ہے اکثریت کا فیصلہ نہیں اللہ کی راہ سے بھٹکنے والے ایک اکثریت اور اللہ کی راہ پر آنے والے جو وہی کا اتباع کرتے ہیں اللہ کی نادل کردہ کتاب کو مانتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہیں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 کہ حلال حرام کا اختیار ایک تو اللہ کے پاس ہے اللہ جس کو چاہے حلال کرے جس کو چاہے حرام کرے اور دوسری بات کہ جس کو ہم ذمہ کرتے ہیں اس کو بھی مارنے والا تو اللہ ہی ہے بندہ تو نہیں مار سکتا موت و حیات کا خالق موت و حیات کا مالک اور موت و حیات پہ قادر و قدیر وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کوئی نہیں لہذا یہ اطراعی باتیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذبح ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر وہ حلال ہے اب اگر کوئی خود ذبح کرے لیکن اللہ کا نام نہ لے تو وہ زبہ بھی حلال نہیں ہے مشرک کوئی ذبح کرتا ہے مشرک کا ذریعہ حلال نہیں ہے ذبح کرنے والا وومین ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرے ہاں اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ نے حلال کیا ہے بحم اللہ دینا ادر کتاب و وہ لوگ جن کو کتاب دی جی گئی یعنی یہودوں و سارا ان کا ذبیحہ وہ بھی اللہ تعالی نے حلال کر دیا تو یہ حلال و حرام کا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ جسے چاہے حلال کر دے جسے چاہے حرام قرار دے دے تو ذریعہ کی عزت کا سبب اللہ تعالی کا حکم ہے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 وَإنَّ كثيراً <بِأحوانِهِم> علم اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں ان نہ ربا کا ہوا یقیناً تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی جب اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے جن کی تفصیل آگے اسی صورت میں آ رہی ہے اور کچھ تفصیل سورہ بہارا میں اور سورہ معدہ میں بھی ہے اور بعض کا ذکر احادیث کے اندر بھی موجود ہے تو ان کے علاوہ باقی سب جانور حلال ہیں باقی تمام تر جانور اللہ سکھانا ہوا نے حرام کیے پہلے اللہ نے کہا تھا تم پر اہل بہم اللہ مایو سارے حلال ہیں پالتو چوپائے سب کے سب حلال وہ مایوت اللہ علیہ جو تمہیں بتائے جائیں یعنی جو تمہیں بتائے جائیں گے وہ ہیں حرام اور جن کی حرمت کی دلیل نہ ہو وہ سارے کیا ہوگے حلال اور پھر اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کی آگے تفصیل بیان کر دی فرمت علیکم المیتہ مردار حرام ہے پھر مردار کی اللہ تعالیٰ نے نتیحہ کہ جانور سینگ لا کے مرے یا گلا گھڑ کے مار جائے اوپر سے گر کے مار جائے چوٹ لا کے مار جائے یہ سارے حرام ہیں ساری تفصیل اللہ تعالی نے بیان کی خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور پھر احادیث میں کئی چیزوں کی حرمت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وضاحت کر دی اور آگے بھی انشاءاللہ اس صورت میں بھی کچھ مزید تفصیل حرام جانوروں کی آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی تو ہم نے تفصیل تم پر بیان کر دی تو ان کے علاوہ سب جانور حلال ہیں اور اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ بھی حلال ہے ان حرام چیزوں میں شامل نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ اور اللہ کے نام کے بغیر یا غیر اللہ کے نام پر زبر یا شکار کیا ہوا جانور کھاؤ ایسا کیوں ہو وہ حرام اور یہ حل اتنا مستور تم گرے یعنی استرا اور مجبوری میں حرام کھانا وہ جائز ہو جاتا ہے باقدر ضرورت کہ جس سے بندے کی جان بچ جائے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 یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو قرار دینے والے ہیں یہ مراد ہے مرتدی وبات نہ ہو اور تمظاہری اور پوشیدہ گنا کو چھوڑ دو ان الدین الطما سیون خون یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلا دیا جائے گا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 یہ نہیں کہ صرف ظاہر ظاہر میں جو عمل کرتے رہو اور باطن میں عمل کرنا چھوڑ دو دل میں شبہ رکھو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں جیسے چوری زینا وغیرہ اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو یا جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں گناہ اعتقاد سے جیسے کفر شرک نفاق وغیرہ یا جن گناہوں کا نقصان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 تو اپنے اس جرم کے ارتکاب کی اس کو سزا ضرور ملے گی اور جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس کو نہ کھاؤ انسط یقیناً یہ سراسر نا فرمانی ہے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں لیو جادی روح تاکہ وہ تم سے جھگڑیں وَإِنْ ان عطا تمہ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی ان نشرکوم تو یقیناً تم بھی مشرق ہو جاؤ گے پہلے اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نام پر جو زبیحہ ہے جس زبی کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ کھاؤ وہ حلال ہے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 اس کا جو سیاپ ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے ان کا سوال بھی ذریعے کے بارے میں تھا نا کہ اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اور اپنا مارا ہوا کھا لیتے سوال تھا زبیحے کے بارے تو لہذا اس سے برا زبیحا ہے کہ زبیحا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہ کھایا جائے کسی ذریعے پر جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ پھر اتفاق بلکہ یا یوں کہیے کہ اکثر فقہا اور علماء کے نزدیک حرام ہی ہے لیکن اگر کوئی مسلمان آدمی جمع کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے ایک ہے جان بوجھ کے نام نہیں لیا اللہ کا تکبیر نہیں پڑی دوسرا ہے کہ مسلمان آدمی کا ذریعہ ہے اور وہ بھول گیا یہ پڑھنا تحویر پڑھنا بھول گیا اور بس پکڑو پکڑو کرتے جلدی میں چھپری چلا دی اب تحویر تو پڑھی نہیں بھول گیا تو ایسی صورت میں وہ کھانا جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ جا وزان الخطیان اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک معاف کر دی ہے خطرہ اور نسیان اس امت کو اللہ نے معاف کیا ہے لہذا اس کی معافی ہے تو بھول جائے اگر کوئی تقبیر پڑھنا تو اس کا کوئی مذاقہ نہیں کوئی حرج نہیں وہ کھایا جا سکتا ہے ام کو میری عائشہ ستع اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ گوشت لے کے آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا نام دیا بھی ہے کہ نہیں نئے نئے مسلمان ہوئے لوگ پتہ نہیں کہ ان کو اس مسئلے کا علم ہے بھی کہ نہیں تو ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کے کھاؤ اسے یہی بھی جاتا ہے کہ شک کی بنیاد پر نہیں چھوڑنا حلال چیز کو حرام نہیں کر دینا امر کو میری سید ہے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو شک تھا کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں چاہے کے ساتھ ان کا تعلق تازہ تازہ ہے پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ نے کہا مسلمان ہے نا ذریعہ مسلمان یہ اللہ کا نام لو کھاؤ تو یہ کئی لوگ آج بھی اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں وہ جی کئی مرغیاں انہوں نے ذبح کرنی ہوتی ہیں پکڑ کے اور چھری پھر ہی جاتے ہیں پھر جاتے ہیں پتا نہیں کدمیری پڑھتے ہیں کہیں اللہ کا نام لو کھاؤ مسلمان کا ذریعہ ہے نا مسلمان اگر بھول جائے تقبیر پڑھنا جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں چھوڑتا کوئی بہت بڑا وہ فاسق فاجر یا زندید قسم کا انسان ہو یہ مسلمان کو آرام کھلانا ہے تو جان بوجھ کے کوئی بھی تقبیر نہیں چھوڑتا ہاں وہ کام میں لگے ہوتے ہیں اور وہ بھول کے اگر اس طرح کر دیتے ہیں تو بھول چوک تو ویسے ہی اللہ نے معاف کیا تم اللہ کا نام لو اور کھاؤ موج کرو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یعنی کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر زما کرنا یا اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو زما کرنا جان بوجھ کر یہ فت ہے گناہ والا کام ہے اور سیاتی اپنے اولیا کی طرف بھی کرتے گی. یعنی کہ ان کو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 تم نے اللہ کے سوا دوسرے کو حاکم بنا لیا حلال حرام کا حاکم حلال حرام کا فیصلہ کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا تو تم نے اللہ سانہ تعالیٰ کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلے کو ترجیح دی اللہ نے کسی حلال کیا دوسرے نے کہا نہیں یہ حرام ہے تم نے اس کی مانگ لی اللہ کے حکم پر دوسرے کے حکم کو ترجیح دی یہ شرکت ہے اگر تم نے ان کی اطاعت کی ان مشرق تو تم مشرق ہو جاؤ گے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا ناجائز ہے حلال و حرام میں اللہ کا کسی کو شریک بنانا یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی شرک ہے شرک صرف اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا اور بت پوجنا نہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کی ماننا بھی شرک ہے اسی لیے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 اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں دوسرے کے حکم کو مانا یہ شرک ہے